فی یوسف حکمت ذکر داستان یوسف حکمت ذکر داستان یوسف البتہ تاکہ ہے یوسف کے قصے میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں عجائبات قدرت واسطے سوال کرنے والوں کے وہ سوال کیا تھا انہوں نے چاہے صحابہ نے سوال کیا یا مشرقین یہود کے سکھانے پہ سوال کیا تو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے بھائیوں قصے میں قدرت ہیں آدمان خدرت واسطے سوال کرنے والوں کے عجائبات قدرت تو ہیں آگے دیکھو گے ہوں اس لا یوسف ہو یہ دوسرا ہاتھ یہ موٹا کر کے کو کنارے پہ دوسرا ہاتھ پہلا حال کیا تھا چاہیے جی؟ خواب دوسرا حال درمیان میں لکھو کنارے پہ دوسرا حال موٹا کر دیا درمیان میں برادران یوسف کا حسد اور باہمی مشورہ حسد اور باہمی مشورہ, اور باہمی مشورہ, اور باہمی مشورہ جب کہا انہوں نے البتہ یوسف اور اس کا بھائی میرے عزیز دس بھائی جو تھے حقیقی تھے بڑے بڑے باپ بھی ایک ماں بھی ایک اور حضرت یوسف اور بنیامین کا تھے یہ آپس میں حقیقی تھے وہ ان کے پدری بھائی تھے آپس میں کا تھے حقیقی تھے البتہ تحقیق البتہ یوسف اور اس کا بھائی محبوب ترین ہیں ہمارے باپ کی طرف ہم سے وا حالیہ ہے حالانکہ ہم کبھی جماعت کبھی کا من یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کا ہم کرتے ہیں بکریاں ہم چراتے ہیں اور کاروبار ہمارے ذمے یہ کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیار بھی ان سے زیادہ ہے وہ لاحل اس باپ حالانکہ ہم کبھی جماعت ہیں واقعی باپ ہمارا البتہ غلطی شریر کے اندر ہے زلال کا منہ है لکھنا ہے ہمراہ نانی غلطی اب مشورہ شروع ہو گیا اور تجویزیں شروع ہو گئیں تجویز نمبر ایک ابترو یوسف پہلی تجویز یہ پیش کی گئی بایو ندی کہ قتل کرو یوسف کو اوتراؤ ہو تجویز نمبر دو یا پھینکا اس کو ویران زمین کے اندر کسی جنگل کے اندر یا پھینکا اس کو ویران زمین کے اندر یا قلو الاقوم خالص ہو جائے گی واسطے تمہارے توجہ تمہارے باپ کی جب اس کو پھینکا ہوگے مر جائے گا نہ ہوگا نہ اس کی طرف توجہ پھر باپ کی توجہ کہاں ہوگی وہ تمہاری طرف ہو جائے گی نا خالص ہو جائے گی واسطے تمہارے توجہ تمہارے باپ کی اور ہو جاؤ گے تم باپ اس کے قوم پسندیدہ باپ کو بڑے پسند ہو جاؤ گے کیونکہ محبوب تو اس کا نہیں ہوگا نا تم محبوب بن جاؤ گے ایک معنی تو یہ ہے کہ تم قوم پسندیدہ ہو جاؤ گے دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جب یوسف کو قتل کرو گے یا کہیں پھینک آؤ گے تو یہ گناہ کبیرا ہے یا نہیں تو توبہ کر لینا گناہ کبیرے سے کیا کر لینا توبہ کر کے نیک بن جانا اب دوسرا معنی سمجھو اور ہو جانا بعد اس کے قوم نے دوسرا معنی ہے ہو جانا پہلے کیا تھا کہ ہو جاؤ گے باپ کی نگاہ میں پسندیدہ اب کیا ہے ہو جانا توبہ کر کے اس کے بعد قوم نے قال کائل آخری تجویز اس قائل کا معنی لکھو یہوزہ ان کا بڑا بھائی کیا تھا اس کا نام یہوزا بھی لکھتے ہیں زال کے ساتھ دال کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہا کہنے والے نے ان میں سے نہ قتل کرو یوسف کو اور پھینکا اس کو بیچ گہرے کنویں غیابت کا من اندھیرا بھی کرتے ہیں گہرا بھی کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اس کنیں کو جو جنگل میں ہوتے ہیں اور ان کی من نہیں بنی ہوتی من میں سے دیوار وہ گل جی کو گل ہوتا ہے نا پھر دیوار بن بندی ہو کے بغیر من کیا سیدھا اس کو جب کہتے ہیں گڑے کی صورت میں پھینک بیچ اندھیرے کنویں یا گہرائی کنویں اٹھا لے گا اس کو کوئی راہ گیر یا سیارہ کا انہیں کیا کرنا ہے ہاں جو سیر کرنے والی چیز ہو سیارہ ہوتی ہے راہ گیر کا آپ کی موٹر کو سیارہ کہتے ہیں اگر ہو تم کرنے والے سے کرو کالیا بانا تمہید مطالبہ اب جی ابا کے پاس آ گئے مشورہ کر کے کہاں گئی ابو کے پاس مطالبہ کرنا ہے لیکن پہلے تمہی تمید مطالبہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان کیا ہے تجھ کو نہیں اعتبار کرتا تو ہم پہ یوسف کے بارے میں حالانکہ بے شک ہم اس کے خیر مسکا ہے یہ تمہید تھی عرص ل مطالبہ ہے جو ہمارے ساتھ کل یارتا جنگل کے میلے میوے کھائے گا اصل یرتا کا معنی ہے راتا یارتا چرے گا یہ جانور کے متعلق کہا جاتا ہے راتا یار تو چرے گا لیکن یہاں برا کیا ہے جنگل کے میوے کھائے گا پیلو وغیرہ جو جنگل کے میوے ہوتے ہیں جنگل کے میوے کھائے گا کھیلے کودے گا اور بے شک ہم اس کے محافظ رہیں گے کالا یا رد مطالبہ حضرت نے مطالبہ رد کر دیا پر وہ دو چیزیں مانے ہیں میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا دو چیزیں مانے ہیں ایک تو یہ کہ مجھے یوسف کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اس کی جدئی برداشت نہیں کر سکتا خدا کرے کہ جدا کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو اور یہ وہ داغ ہے کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو یہ میرا محبوب بچہ ہے میں اس کی جدا ہی نہیں برداشت کر سکتا خوبن میں آ جاتا ہوں اول نمبر یہ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس جنگل کے اندر بھیڑیے رہتے ہیں کیا رہتے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے یہ اس ملاپن کا تھا اور اس بنا بھی کہا تھا کہ حضرت یعقوب نے خواب دیکھا کہ میں پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں اور میرا بیٹا یوسف کیا ہے دامن میں ہے پہاڑی کے دامن میں نیچے ہے کہ اتنے کے اندر بھیڑیے آ جاتے ہیں کیا آ جاتے ہیں بھیڑیے آ جاتے ہیں دس بھیڑے اور وہ گھیرا کر لیتے ہیں میرے بیٹے یوسف کا کیا کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں کھانے کے لیے ان میں سے جو بڑا بھیڑیا تھا ناس نا میں سے وہ آگے آڑ آ گیا بچا لیا اس کو یوسف کو پھر کیا ہوا زمین پھٹ گئی اور یوسف اندر کرے گا یہ خواب دیکھا حضرت یا کو سلام تو خواب تو بالکل سچا تھا نا کہ بھائیوں نے حملہ کیا یہودارے بچایا وہ تو قتل کرنا چاہتے تھے تو زمین پھٹ گئی اندر چلے گئے کنویں کے اندر چلے گئے یہ خواب دیکھ چکے تھے یعقوب علیہ السلم اس لیے فرمانے کے مجھے خطرہ ہے یہ رد مطالبہ بے شک میں غم میں ڈالتی ہے مجھ کو یہ بات کہ لے جاؤ تم اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے اور میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا اور دوسرا مانے مانے نمبر دو اور میں اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے بات کران ثانی کا جواب پہلے مانے کا جواب تو دینا ہی نہیں تھا کیونکہ جدائی تو ہونی تھی ثانی کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت بھیڑیا تو کھائے گا ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں بھیڑیے کی ایسی تیسی ہم بھیڑیے کو قریب آنے دیں گے. یہ نہیں کہ خود بھیڑیے بن گئے مولانا سادی شادی ہیں کہ ایک بکری کو بھیڑیا پکڑے ہوئے تھا اور ایک بزرگ آ گیا اس نے بکری کو چھڑا لیا بھیڑیے سے گھر لے گیا رات کے وقت چھری تیز کرنے لگا تو بکری نے کہا کیا کرتا ہے تو واہ واہ اب توڑیا بن گیا ہے اس چھڑا تو تھیڑیا بن گیا ہے کہ آش چنگال دربو دیگ بن گیا یا کو کہنے لگے البتہ اگر کھا جائے اس کو کیا بھیڑیا حالانکہ ہم کیا ہیں جماعت کبھی ہیں تو اس وقت ہم گئے گزرے ہوئے خاص کا منا نقصان اٹھانے والا نا گئے گزرے ہوئے پھر ہم تو گئے گزرے ہوئے اگر اس کو کھا جائے بھیلیا. فلم ما پلماب آخر برادران یوسف منت سماجت کر کے لے گئے کیا حضرت سے لے جائے درمیان میں لکھو جہاب گئی برادران یوسف کی آج شکنی برادران نے یوسف کی آج چکنی اجازت دے دی حضرت نے یوسف جا رہے بھائیوں کے ساتھ اب یعقوب علیہ السلام محبت کی نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں جا رہا ہے میرا بیٹا جا رہا ہے محبت ہی نا وہ جب تک یوسف نظر آتا رہا حضرت دیکھتے رہے دیکھتے رہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے سمجھے وہ غائب ہو گئے تو حضرت آنسو بہ بیٹھے ان کا مشورہ تو وہی تھا نا کہ اس کے اندر پھینکنا ہے گیا بتل جو آخر جا کے کنویں میں ڈال دیا پر جب جہا وہ بھی لے گئے اس کو اور اتفاق کر لیا یہ کہ کریں کرے اسل جو کنویں کی گہرائی میں اندھیرے میں تو اس کی جگہ معذوف ہے فالو بے ما پانی کیا جو کچھ کیا واؤ ہے نا تسلی یوسف. انہوں نے کنویں میں ڈال دیا یوسف کو وہاں ایک چٹان تھی یوسف علیہ السلام اس کے اوپر مقیم ہو گئے ڈوبے نہیں اور وہی کی ہم نے ترا یوسف کے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف تو ابھی سات سال کے بچے ہیں کیا عمر تھی ان کی سات سال تو وہی کیسے کا نبی بن رہے تھے تو آپ سمجھ لیے یہ وہی شریعت نہیں تھی یہ وہی تسلی تھی وحی کون سی بھی تسلی کی وہی یہ شریعت نہیں تھی اور وہی یہ آکام نہیں تھی اس قسم کی وحی بشارت کی بیوی مریم کے پاس آتی تھی نہیں وہ پہلے پڑھائے کالا تل مرا کر دیا مریم تو مریم کے پاپ بھی وہی خوشخبری کی آتی تھی آکان کی تھوڑی آتی تھی کہ نبی بن گئی یہ وحی تسلی ہے وحی یہ نہیں وحی شریعت نہیں وحی کی ہم نے اس کے البتہ ضرور خبر دے گا ان کو بھائیوں کو ساتھ ان کے اس معاملے کی ذرا حالت وہ نہیں پہچانیں گے تم کو لا یا چرو کا منع تجھے پہچانے کے نہیں ایک وقت آئے گا تو بتائے گا سمجھے جی ہاں حال عالم تم آپ سو بتائے کہ اسے کیا معاملہ کیا کو گئے جی, یوسف علیہ السلام کو خون میں ڈال کے اشا کے وقت آ گئے جیسے لوگ کہتے حسین ٹھیک ہے نا تو وہی کہنے لگے حضرت بھائی جی کے لے کے کیا ہے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا کیا کھا گیا بھیڑیا کھا گیا تو ہماری بات کو نہیں مانے گا حالانکہ ہم باقاعدہ دلیل لائے ہیں وہ دلیل کا لائے تھے ایک بکری کے بچے کو زیدے کر کے اس کا خون لگا دیا اس کو حضرت کے کرتے کو کرتا پھاڑا نہیں بالکل سیدھا سادہ کرتا ٹھیک کا حضرت نے کرتا دیکھا لے خون آدمی کرتا ہے حضرت کو سمجھ گئے کہ اگر بھیڑیا کھا تھا تو کرتا پھٹا ہوا ہوتا کرتا بھی سالم ہے پر میں میں سمجھ لیا وہ جا ہوا با ہمیشہ یا گول آ گئے اپنے باپ کے وقت اشاع کے وقت روتے ہوئے دا فٹ, دا فٹ. حضرت آمش فرماتے ہیں کہ برادران یوسف کے بعد کسی رونے والے پہ اعتبار نہ کیا کرو مکر کا کر رونا بھی ہوتا ہے جیسا ان کا تھا یا بانا کہنے لگے اے ہمارے بجان بے شک گئے ہم دوڑتے تھے دوڑ لگاتے تھے ورزش کرتے تھے اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف کا اپنے اسباب کے بعد پس کھا گیا اس کو کیا بیٹ گیا اور نہیں تی تصدیق کرنے والا یا ایمان لانے والا نہیں اور نہیں تو تصدیق کرنے والا ہماری اگرچہ کیا ہوں ہم سچے ہوں بچا قمیصمن قدم اور لائے اس کے قمیص کے اوپر خون جھوٹا وہ جھوٹا خون تھا یا نہیں سامنے چھوڑا تھا کالا فراست یا خوب حضرت سمجھ گئے فراست یعقوب تم بھی ہاکمانا بلکہ بنایا واسطے تمہارے تمہارے نفسوں نے ایک بات مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری بنی بنی بات ہے میرے بیٹ کو بھیڑیے نے نہیں کہا بیٹے کو تمہاری بنی بنی بات ہے اور صبر صبر جمیل ہی میرے کے لیے اچھی ہے صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جس میں انسان اللہ کے سوا دوسروں کی طرف شکایت نہ کرے مَا لَا شَكْوَا مَا هُو اِلَى بھئی اللہ کے آگے تو ہم فریاد کرتے ہیں نہیں کرتے وہ کرتے ہیں نا میرے رنج کی شکایتیں تیرے حضور ہیں اے خدا کبھی آہ میں کبھی اشت میں کبھی چھپ کبھی برملا لوگوں کے سامنے شکایت نہ کرو یہ سبر زمین ہے کہ ہم مارے گئے مارے گئے سمجھے جی پر صبر جمیری اچھی آئے بل مستان اللہ ماتا اور اللہ سے مدد مانگی گئی ہے اوپر اس کے دھیان کرتے ہو تم تو حضرت جب کنویں میں ڈالے گئے تو کتنی عمر کے تھے جی سات سال کے تھے کنویں میں ڈالے گئے اللہ نے تسلی دی جبریل کے ذریعے یہ آتے تھے جی روزانہ بکری ساتھ ساتھ چراتے اور یہوزا جو تھا نا وہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی لے آتا تھا لٹکا کے ڈالتا دیکھتا کہ ٹھیک ہے مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ مرے نہیں کوئی کا فلا آئے اور ان کو نکال چلے جائے خدا کی قدرت تین دن کے بعد کا آیا وہ کنان سے جا رہا کس کی طرف مصر کی طرح سے مدیان سے مصر کی طرف جا رہا تھا انہوں نے آ کے ڈیرا ڈالا اصل وہ راستہ ہی بھول گئے اللہ نے راستہ ان کو بھولوایا خدا نے راستہ بھلایا قریب آئے تو دیکھا کہ کنواں ہے ویران آدمی بھیجا جاؤ بھی پانی لاؤ وہ آیا جی ڈول ڈالا پانی کے لیے ڈول میں حضرت بیٹھ گئے نفیس تھے چھوٹے تھے ایسے ڈول جو باہر نو سبان اللہ یہ تو چاند جیسا لڑکا وہ تو بڑا خوش ہو گیا سمجھے وہ جلدی جلدی اس لڑکے کو کیا کر دیا چھپا دیا جا کے کہاں اپنے خیمے کے اندر جو تاجروں کا خیمہ تھا وہ تاجر سے انہیں کہ بہترین غلام ہے اس کی قیمت اچھی ملے گی مصر کے اندر فروخت کریں گے دیکھو جی بات سیارا یہ کتنا حال ہے جی کتنا تیسرا حال حسن تدبیر خداوندی لکھو حسن تدبیر خداوندی اور آ گیا کافلا مدیان سے مصر کی طرف جا رہا تھا راستہ بھول گیا پت بھیجا انہوں نے پانی لانے والے کو پادلا دل بہو اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا نیچے کالا یا بشرا ڈول جو لٹکایا نا تو یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے بہرال تو کہنے لگا ارے خوشی کی بات حاضا غلام یہ تو عالیشان لڑکا ہے کیا لی عشان لڑکا ہے اب دیکھو کنویں تھے حضرت یوسف علیہ السلام ڈور ڈالا باہر نکلے آخر تکلیفیں اٹھا تو بادشاہ بنے یا نہیں اب یہاں ایک بات میں سمجھاتا ہوں یہ ہمارے حضرت شہید ان کا نام کیا تھا اور یوسف دادا یہ بھی کنویں کے اندر تھے کنویں سے مراد ہے مامو کان جان پنجاب میں ایک جگہ ہے کیا ماموں کانجن چھوٹی جگہ ہے مشہور بھی نہیں وہاں ایک چھوٹے مدرسے میں حضرت پڑھاتے تھے ماموں کانجن کے اندر تو حضرت یوسف بن بنوری کو جب پتہ چلا نا تو انہوں نے ماموں کانجن کے کنویں میں ڈول ڈالا جب ڈول ڈالا تو یہ ڈول میں بیٹھ گئے تو باہر آ گئے تو اس بڑے یوسف نے چھوٹے یوسف ڈالے کا او حاضا غلام یہ تو عالیشان لڑکا ہے ماہر ہے قابل ہے ہمیں کام دے گا علم کے انداز پھر وہ کنویں سے نکال کے کراچی جیسے شہر میں بچھرا دیا کہ دین کا کام کرو کہ یہ بات اسی طرح ہوتی ہے نہیں. حضرت کی وصال کے بعد میں نے فارسی یا لکھے یہی استعارات تھے تو بھیج دیے بالا جلال پوری خدمت میں جو شہید ہوئے وہ یہ کہہ کہ, جی, کہ آپ نے جو فارسی شعر لکھے ہیں استعارات یہ تو ہمیں بھی مشکل سے سمجھ آتا ہے لوگوں کو کیا سمجھ آئیں گے کوئی ایک شیر سمجھ لیجیے یو سو کے ادلا دل بہو یو سو برآمد مہ جبی کے عدلا دل بہو اس بڑے یوسف نے ڈو لٹکایا نہیں تو دوسرا یوسف نکل آیا یوسف کے عدلا دل بہو یو سو برآمد مہ گفت یا بشرا فکی ہوتے اس نے کہا یا بشرا ہزا غلام انہوں نے کیا کہا یا بشرا دشرا فکی ہوا چاہتا در جا شد در جا مسلے ما شد روشن دو جملہ جہاں و سنت رام بھی چاہ سے جہ میں آیا جہ سے ماہ بن گیا چاند بن گیا <laughs> پھر آگے بھی شیر بہت ہیں ہیں بڑے مشکل میرے کیا اس میں ہیں نہیں کتاب میں ہیں دیکھ لینا یہ جو بھی میرے کتاب چتی ہیں نا ہے اس میں ہیں لیکن ماں نے آپ کو سمجھ نہیں آئی جو مجھ سے سمجھنے پڑیں گے اچھا جی اس نے کہا ہاضا غلام یہ کیا ہے جی عالیشان لڑکا ہے دیکھ لو ہارا غلام کا کیا من کر رہے ہو کیا عشان لڑکا ہے وہ اثر اور چھپا دیا انہوں نے اس کو مال تجارت قرار دے گا جو تجار تھے نا کافلے والے حضرت یوسف کو چھپا دیا اپنے خیمے میں کہ تجارت کا مال بنے گا یہ معنی بے غور کر رہے ہو اور چھپا دیا یوسف کو مال تجارت قرار دے گا ولہ علی ما یا اور اللہ خوب جاننے والا تھا صاف تو اس کے کہ وہ کر رہے تھے کیا کر رہے تھے بھائی بے وطن کر رہے تھے قافلے والے ذریعہ سمن بنا رہے تھے اور اللہ تعالی شاہ زمن بنا رہا تھا اللہ تعالی شاہ زمن لیا جائے بھائی کچھ رکھے بھائی بے وطن بنا رہے ہیں قافلے والے ذریعہ سمن بنا رہے ہیں اللہ تعالی شاہ زمن بنا رہے ہیں. شرونے باکسن اور خرید کیا کافلے والوں نے اس یوسف کو سات قیمت نا کے یعنی دراہم تھے چاند شمار کیے ہوئے بیس درہم بھائی وہ تو لے گئے نا اپنے خیمے میں اور برادران یوسف دیکھ رہے تھے یا نہیں وہ دیکھ رہے تھے بکریاں وہ دوڑے دوڑے آئے وہ کہنے کہ جس کو تم نے نکالے کنویں سے یہ ہمارا غلام ہے بھگوڑا بھگوڑا غلام ہے بھاگ گیا کنویں میں چلاؤں گا اب ہم اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے قیمت کرو اس کی تو قیمت کتنی ہوئی ہے یوسو کی کی, کی, <laughs> کی کی قیمت دیجیے یوسف کی قیمت یا کب سے پوچھو یا زلا خان سے پوچھو اتنا لے کے کیا پتا کہ یوسو کی کیا قیمت ہے بیس درہم کے اندر بیچ ڈالا اس کو اب دیکھو یہاں دو معنی ہیں اگر شراب کا معنی کرو خرید کیا تو اس کا فائل کون بنیں گے تم بتاؤ کافلے والے آج. خرید کیا اس کو اور اگر شراب کا معنی ہو بیچنا ازداد میں سے ہے نا تو اس کا فائل کون بنیں گے بیچ ڈالا اس کو ساتھ قیمت نہ کے یعنی جرائم آتے بیس درہم سمجھے جی قانوی ہے مینظاہدین اور لکھنا ہے یوسف کی قدر ان کے پاس نہیں تھی دیش کے بارے میں نہ قدر شناخ اسلام -e ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں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 مین وج کل منی لقوبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام